مسجد کو پاک کرو تاکہ لوگ اعتکاف کر سکیں طواف کر سکیں اور حکومت سجدہ کر سکیں تو یہ کم از کم چار مقصد بالکل واضح ہیں اگرچہ مسجد کے مقاصد اور بھی ہیں عہد ربوت میں مسجد اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے مسجد کو بطور ہسپتال استعمال کیا گیا وغیرہ حضرت شامہ حضرت اساد بن معذ رضی اللہ تعالیٰ ان کا خیمہ مسجد میں لگایا گیا وہ زخمی تھے مسجد کو بطور جیل بھی استعمال کیا گیا سما مغل کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا گیا مسجد کو کمیونٹی حال کے طور پر بھی استعمال کیا گیا کہ سب کے سب وہاں آتے تھے بیٹھتے تھے ان کے مسائل حل ہوتے تھے نکاح وہاں پڑھے جاتے تھے को کو بطور عدالت بھی استعمال کیا گیا وہاں لوگوں کے فیصلے ہوتے تھے مسجد کو بطور جہادی تربیت کا مرکز اس کے طور پر بھی استعمال کیا گیا وہاں صحابہ کرام تلوار زنی شمشیر زنی یہ وہاں سیکھا کرتے تھے اس کی پریکٹس کیا کرتے تھے مسجد کے متاثر تو اور بھی ہیں لیکن جو اس آیت میں اللہ تبارہ کا مطالعہ نے دائر فرمائے ہے کہ نسل حرام میں طواف کیا جائے نماز پڑھی جائے اور احتکاف کیا جائے احتکاف کیا ہے آقافہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا اور زیادہ وقت اس کے پاس گزارنا کسی کے پاس زیادہ وقت گزارنا اس کی تعظیم کرتے ہوئے یہ لغوی طور پر اعتکاب ہوتا ہے اسلام میں احتکاب کا تصور صرف مساجد میں ہے جہاں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو سابقامتوں میں رحبانیت ہوتی تھی اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر لینا جانور کے جسم کے مختلف حصوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا آپ نے اوپر کہا جانور کی چربی حرام ہے اللہ ما ہمارا دہور ہوا اب ہوا او وقت جو کمر کے اوپر لگے ہوئی ہے یا آچوں کے گرد لگے ہوئی ہے یا جو کسی ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اتنی تو جائز ہے باقی چربی حرام ہے اپنے اوپر چربی حرام کر لی اپنے اوپر تشدد کرتے رہے یہاں تک کہ وہ چیزیں اللہ تعالی نے اوپر واجب کر دی جب واجب کر دی تو پوری نہیں کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت خیال کیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہم اپنے اوپر لازم کر لیں اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو واجب کر دے یہی تراویح جس کو لوگ تراویح کہتے ہیں تراویح کا لفظ کتاب سلک میں نہیں ہے یہ قیام الجد کا لفظ قرآن میں آیا ہے وطر کا لفظ قرآن حدیث میں آیا ہے وطر تحجد قیام الن اور تراوی چاروں لفظوں کا مطلب ایک ہے اس کو تراوی کہہ لو اس کو قیام الین کہہ لو یہ تصور کے پہلے عشاء کے بعد ہو تو تراوی ہوتی ہے فجر سے پہلے ہو تو وہ تحجد اور قیام العل ہوتا ہے یہ تصور درست نہیں تراوی تحجد قیام الین یا وطر چاروں کا مطلب ایک ہے اور یہ جو تحدد یا قیام العل ہے اس کا تعلق نہ عشاء کے ساتھ ہے نہ فجر کے ساتھ ہے عشاء کی نماز ختم ہو جائے تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک اس کا وقت ہوتا ہے یہ فجر اور عشاء کے درمیان ایک مستقل نماز ہے اب یہ کہنا کہ عشاء ہوتی سترہ وقت آج کی اور دو اس میں یہ ملا لو چار اس میں یہ ملا لو اور تین آخر میں بطر ملا لو یہ بتر عشاء کا حصہ نہیں ہے یہ تحدد کا حصہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنے لیے جگہ خاص کی وہاں آپ رب کی عبادت کرتے تو آپ اونچی آواز سے قرآن پڑھتے تو ساتھیوں نے پیچھے آپ کے پڑھنا شروع کر دیا دیکھتے دیکھتے مسجد بھر گئی اب تحد پڑھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں امامت میں دوسرا دن آیا پھر آپ نے پڑھائی تیسرا دن آیا پھر آپ نے پڑھی اور لوگوں نے پیچھے پڑھی چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہیں نکلے صحابہ کرام کھنگورتے رہے ادب بھی تھا احترام بھی تھا یہ بھی نہیں کہا کہ ماجو صاحب قائم ہو گیا باہر آؤ آپ لیٹ ہو گئے ہو احترام بھی تھا اور چاہت بھی تھی تو کھنگورتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے صبح ہوئی تو فرمایا میں تمہارے کھنگورے سنتا تھا لیکن مجھے ڈر آ گیا کہ آپ کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تو اللہ ہم پر یہ عبادت واجب نہ کرتے تو رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت احتیاط کرتے تھے کہ ہماری کسی ایسی عبادت جو ہم مستقل کریں اس وجہ سے کہیں میری امت پر لازم نہ ہو جائے اس لیے جو اپنی طاقت سے زیادہ چند ہوتے ہیں کچھ لوگ معاشرے میں سست ہوتے ہیں کچھ متوسط ہوتے ہیں اور کچھ اوور ایکٹیو ہوتے ہیں زیادہ چست ہوتے ہیں ان کو آپ ہمیشہ ڈسکرج کیا کرتے تھے حوصلہ شیخ نہیں کیا کرتے تھے تین لوگ آئے کہتے ہیں جی ہمیشہ ساری رات عبادت کروں گا دوسرا کہتا ہے ہمیشہ سارا دن روزہ رکھوں گا تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا آپ نے شدید نار کا اظہار کیا اور ان کو منع فرمایا ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت محمودہ نبی اللہ کے بھانڈا تھے تو اپنے خالہ سے کہتے خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر والی عبادت تو ہمیں معلوم ہے چار دیواری کے اندر کیا کرتے ہیں یہ معلوم کرنا ہے تو کیونکہ اجازت دینا میں آپ کے گھر رات گزاروں گا صحیح بخاری میں اجازت لے کر عبداللہ بن عباس کو اجازت دے دی اللہ اکبر ایک ہی تکیا تھا اس کی چڑائی میں وہ دونوں لیٹ گئے اور اس کی چڑائی میں عبداللہ بن عباس نے اپنے سر رکھ لیا اور لمبائی میں ان دونوں نے رکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی کہتے ہیں کہ میں باور کروا رہا تھا کہ سو گیا ہوں مجھے تو اصل میں ان کی عبادت دیکھنی تھی جب آپ اٹھے میں نے ان کے آپ کے لیے وزو کروایا سوات حاضر کی پھر خود وضو کیا آپ نے تحدید شروع کر دی میں آپ کے الٹے ہاتھ آ کر کھڑا ہو گیا امام تو سیدھے ہاتھ تو مقتدی ہوتا ہے الٹے ہاتھ تو امام ہوتا ہے میں الٹے ہاتھ آ کر کھڑا ہو گیا آپ نے پکڑا مجھے بالوں سے اور سیدھے ہاتھ پر کر دیا پھر اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ایک رکت میں تقریباً پانچ پارے پڑ گئے یہ آپ کی رکین تو نہیں تھی میں کتنی بار بیچ میں سوچا کہ بھاگ جاؤ پھر نے اوپر جبر کیا تو اللہ اللہ کر کے رکو کیا تو پھر رکو اتنا لمبا جتنا لمبا قیام تھا رکو ختم ہوا تو اتنا لمبا سجدہ کیا مجھے اس بات سے بالکل یہ بات آیا نظر آتی ہے کہ آپ نے ان کو ڈسکرج کیا ہے کہ تو انبیاء ہم کے کی عبادت جو چھپی ہوئی جو ان کے ساتھ خاص ہے وہ دو تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہی کرو جو تمہارے لیے ہے آپ روزے رکھتے تھے افطاری کے بغیر ہی روزہ چلاتے رہتے تھے تو ساتھیوں نے آپ کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا جی ہم بھی ایسے روزہ رکھیں گے آپ نے سختی نہیں فرمائی بلکہ عمل کے ساتھ مسلسل افطاری کے بغیر روزہ رکھتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ تھک گئے ان کو تھکا دیا آپ نے فرمایا اتنی عبادت کیا کروں طاقت رکھتے ہو اور جو شخص اپنے اوپر تشدد کرے گا دین اس پر غالب پا جائے گا وہ ہار جائے گا کیونکہ انسان ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں تو اسلام میں وہ عیسائیوں والی بات نہیں کہ رحبانیت ہو گھر چھوڑ کر چلے جاؤ جنگلوں میں بسیرا کرو قبرستان میں چلے کاٹو اور چکنائی نہیں کھاؤ اچھا کھانا نہیں کھاؤ جسم کمزور ہو جائے دماغ خراب ہو جائے تو پھر کہتے ہیں جی مجذوب ہو گیا ہے اور یہ پہنچ گیا ہے اور یہ اللہ کا ولی ہو گیا ہے اندر نندا ہے میں اللہ رحدان میں تھا پھر اسلام رہبانیت نہیں ہے ساد اسلام میں نہیں ہے صوفی है اسلام میں نہیں ہے ان تینوں چیزوں کا ایک مطلب ہے اور تینوں چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جو میرے صاحب اس نے چالیس سال ایشاد ان سے فجر ہو لی بیمار ہوگا بے چارا ورنہ صحت مند آدمی تو ایسے نہیں کر سکتا اور یہ کہتے سبحانندا واہ بھیا ایک چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے زار رحبانیت ہے اسلام تو اسلام میں جو رہبانیت ہے وہ احتکاف ہے آپ دس دن کے لیے آتے ہیں تھوڑا کھاتے ہیں تھوڑا سوتے ہیں زیادہ عبادت کرتے ہیں تھوڑا بولتے ہیں کے بغیر ہٹنی دکان پر ہوتے ہیں مارکیٹ میں اللہ و بل وہ بازار ہے اور جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے وہ اللہ کے گھر ہے یہ نا پسندیدہ ترین جگہوں کو چھوڑ کر اللہ کی پسندیدہ ترین جگہ پر آ کر رہتا ہے دس دن کے لیے مسجدوں کے ساتھ دل لگاتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ ہے اسلام کی رہبانیت لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں کوئی دبئی چلا گیا <coughs> کوئی یورپ چلا گیا کوئی ملیشیا چلا گیا گھومنے کے لیے ہفتہ دس دن کے لیے پھر واپس آ گئے پیسہ بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیاحت و امتی الجہاد میری امت کی سیاحت وہ جہاد بھی سبی اللہ ہے اس میں وہ نکلتا ہے سیر بھی ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے اور جہاد بھی ہو جاتا ہے اور میری امت کی, کی رہبانیت جو ہے وہ احتکاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ساری زندگی آپ نے اعتکاب کیا ہے جس سال کسی وجہ سے جہاد کی وجہ سے سفر کی وجہ سے احتکاب رہ جاتا اگلے سال بیس دن کا اعتکاب کر لیتے اور آخری سالوں میں آپ کا احتکاب رہ گیا تو آپ نے شبال کے پہلے دس دنوں میں احتکاب کیا خطرہ تھا کہ شاید اگلے سال میں نہیں ہوں گا اور میں اپنا یہ اگلے سال بیس دنوں والا سسٹم نہیں چل سکے گا تو پھر آپ نے شوال کے پہلے درجوں میں احتکاب فرمایا ہوا یہ صحیح بخاری میں ہے آپ نے اتکاب کیا تو سات اور خیمے نظر آئے فرمایا یہ کس کے خیمے ہیں کہا یہ آپ کی بیوی بی کے ہیں یہ فلاں بیوی بی کے ہیں یہ فلاں بیوی بی کے ہیں ایک آئی تو دوسری تیسری بھی آ گئی فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت چاہتی ہو یا ایک دوسرے کا مقابلہ چاہتی ہو چلو میں اس سال احتکاب نہیں کروں گا اس سال آپ نے اتکاب نہیں کیا پھر شبال کے دس دن آپ نے احتکاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو نفلی کام بھی کرتے تھے اس کو ہمیشہ کرتے تھے اور میں احب العمار اللہ تبارا کو تارا کو زیادہ پسندیدہ کام وہ ہے جو زیادہ ہی آتی تو وہ نفل کو فرد کرا دے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چونکہ اس کی قزادی تھی رسول اللہ لہٰذا اللہ فرد ہو گیا قدا دینے کا مطلب فرد ہونا نہیں ہوتا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ میں اس عزیز پر عمل کر سکوں کہ اللہ کو پسند وہ کام ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگر تھوڑا کیوں ہو آپ نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی بھی قزا دیا کرتے تھے حضرت علم سلم اللہ تعالیٰ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج آپ نے اثر کے بعد دو رکعتیں ادا کی ہیں آپ ہمیں ہمیشہ اثر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں تو یہ کون سی دورکتے ہیں فرمایا وہ وفد آیا تھا میرے پاس نماز کے بعد ایسا بیٹھا ایسا بیٹھا کہ اثر ہو گئی اور میں وہ بیچ والی سنتیں نہیں پڑھ سکا اس لیے میں نے اثر کے بعد ادا کی سہابائی کرام رضوان سنتوں کی قدا دیا کرتے تھے آپ نے فجر کے بعد کسی کو دو رکھتے ادا کرتے ہوئے دیکھا فرمایا یہ دورکتیں کون سی پڑھ رہے ہو کہا جی میری نماز سے پہلے والی رہ گئی تھی فرمایا پھر ٹھیک اس کا معنی یہ نہیں کہ فرض یہ بھی فرض اور وہ بھی فرض نماز کے جو جماعت کے ساتھ ادا کرتے وہ بھی فرض ہے اور جو پہلے اور بعد والی وہ بھی فرض ہے اور کسی سے پوچھو ایشا کتنے رکھتے تھے بڑے سترہ اچھا تو اگر پندرہ پڑھ لے تو لیتے پڑھ لے تو گیارہ پڑھ لے لیتے ملنوار نہیں ہوگی یہ غلط تصور ہے فرض وہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے جن کو چھوڑنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے جن کو چھوڑنے والا بندہ بے جماعت کہلاتا ہے وہ وہ ہیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں باقی جتنی رکاعت ہیں ان کی ایک, ایک اہمیت ہے ان کے ساتھ اللہ قیامت آمد والے دن فرائض کی کمی پوری کرے گا جو بارہ رکتے جن کو آپ محبدہ کہتے ہیں یہ ادا کرتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بھر بناتا ہے ان کی اہمیت اپنا ایک موضوع الگ ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ بھی فرد ہے اور یہ بھی فرد ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتکاب کرنا اور جس دفعہ نہ کر سکے اس کی سزا دینا اس کا معنی یہ نہیں کہ احتکاب فرض ہے یا آپ پر فرض تھا ایسی کوئی بات نہیں اور آپ ساری دنیا سے زیادہ کام کرنے والے سارے لوگوں کا برڈن اور ان کی سوچ آپ کے سر پر اس کے باوجود اگر آپ ہر سال احتکاب کر لیتے تھے تو ہم اپنے آپ کو کتنا زیادہ مصروف سمجھتے ہیں کہ ہم احتکاب نہیں کر سکتے ہمیں احتکاب کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کرا نہیں دیا لیکن پھر دلائی کرائیے کرنے کی اور یاد رکھو بعض چیزوں کی اہمیت اور فضیلت آپ اپنے زبان مبارک سے بیان کر پاتے ہیں جو یہ بارہ روپے تعداد کرے گا اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا اور بعض چیزوں کی فضیلت اور اہمیت آپ اپنے عمل مبارک سے بیان کرتے ہیں عمل بھی آپ کا فضولتیں بیان کرتا ہے کال بھی آپ کا فضولتیں بیان کرتا ہے اور اس سے بڑی زیادہ فضیلت کیا ہوگی کہ آپ نے ہر سال مدینہ میں آنے کے بعد احتکاف کیا ہے احتکاف عبادات کا مجموعہ ہے میں آپ جب آتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ دنیا کے بہترین ٹکڑوں کو چھوڑ کر بہترین ٹکڑے میں آ کر بیٹھ گئے بہت بڑی بات دنیا کا وہ ٹکڑے جو بہترین تھے جہاں آپ وقت گزارتے تھے ان کو چھوڑا اور بہترین ٹکڑے میں آ کر کے آپ نے میں کر لیا یہ بہت بڑی بات ہے پھر اس کے بعد ٹکڑے کے ساتھ محبت ہو جاتی جہاں انسان زیادہ وقت گزارتا ہے انسان کی فطرت ہے پہاڑ والوں سے کہو میدان میں آ جاؤ وہ نہیں آتے وہ کہتے ہیں پہاڑوں سے محبت ہے شہرا والوں سے کہو آپ میدانوں میں آ جاؤ شہروں میں آ جاؤ وہ نہیں آتے وہ کہتے ہیں ہمیں سہرا سے محبت ہے جہاں کوئی وقت گزارتا ہے اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے جب آپ چوبیس گھنٹے دس دنوں کے لیے اس چار دیواری میں رہیں گے آپ کو اس مسجد سے محبت ہو جائے گی اور جس شخص کو مسجد سے محبت ہو جائے اللہ تبارک تارا اس کو قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا کہ اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہو قَلْبُهُ اِذَا حَتَّى شخص جس کا دل مسجد سے جڑ جائے مسجد میں آئے تو خوش ہو جائے مسجد میں آنے کے لیے بے قرار رہے باؤ لوگ مسجد میں آتے آدھے دل کے ساتھ اچھا جاتا ہوں اچھا جاتا ہوں پھر راستے میں تو مل گیا اس سے باتیں شروع کر دی کبھی ایک رکت ہے گی کبھی دو رہ گئے آتے ضرور ہیں وہ آدھے گئے دل کے ساتھ لیکن جو اذان ہوتے ہی آپ پہنچنے کی کوشش کرے اور زیادہ وقت مسجد میں گزارنا چاہے اور نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کا دل واپس جانے کو نہ چاہے یہ وہ شخص ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہے ایک دلیہ جیسے مسجد سے نکلتا ہے دل بے قرار رہتا ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر بے قرار رہتی ہے یہ مسجد سے باہر بے قرار رہتا ہے جیسے واپس آتا ہے مچھلی پانی میں واپس آ جاتی ہے یہ خوش ہو جاتا ہے جس کی کیفیت اس طرح کی ہو جائے پر میز سال کی زندگی لوگ کو تکتی جلاتی دھوپ میں ہوں گے اور یہ یعنی رنگلال کے سائے میں ہوگا ذرا باہر ہے گھنٹہ کھڑے ہو کر دکھاؤ مجھے اس وقت سورج ایک نیل کے فاصلے پر ہوگا اس وقت آپ کو سائے کی زیادہ ضرورت ہوگی جتنی ضرورت آج ہے اس سے زیادہ ضرورت اس وقت ہوگی اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے اللہ اکبر پھر احتکاب کے ساتھ آپ کو تھوڑا بولنے کی توفیق ملتی ہے زبان پر کنٹرول آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا ایک شخص بسا اوقات ایسی بات کر دیتا ہے جس کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اس ایک جملے کی وجہ سے یہ بھی جہنم ہی جہن میں صرف ستر سال کی مساوت جہنم میں چلا جاتا ہے ریانا. اور بس اپرادھ انسان اللہ کو خوش کرنے والا ایک جملہ بول دیتا ہے آپ نے کبھی مجلس سے اٹینڈ کی ہو مثبت بات ہو رہی ہوتی ہے بیچ میں ایک آدمی ایسی بات چھوڑ دیتا ہے جس سے موجود چینج ہو جاتا ہے اور وہ مثبت کام رہ جاتا ہے اور بس اوقات انسان اپنی زبان سے ایسی بات کر دیتا ہے ایسا جملہ بول دیتا ہے جس سے اللہ دوبارہ کو دادا کو وہ خوش کر دیتا ہے تو یہ دس دن کی مشق اور پریکٹس ہے جس میں آپ اچھی باتیں کرنا سیکھیں گے اور بری باتوں سے آپ کی جان چھوڑ جائے گے تھوڑا بولنا سیکھیں گے اچھی بات کرے یہاں آپ کرنا سیکھیں گے کیونکہ ہم بہت بولتے ہیں ہم بہت بولتے ہیں ہی اور جتنی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اتنا کچرا بھی مشین زیادہ نکالتی معلوم جب زیادہ بولتے ہیں تو آل فور بھی زیادہ بولتے ہیں جب تھوڑا بولیں گے تو اچھا بولیں گے اچھی چیزیں تھوڑی ہوتی ہے بری چیزیں زیادہ ہوتی ہے آپ دس مان فروٹ لے کر آئے تو اس میں سے اچھے والا کتنا نکلتا ہے تو آپ اپنی اچھی باتیں کرنا سیکھیں گے بری باتوں سے آپ چپ ہونا سیکھیں گے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے رب دلال والی ایک اور فائدہ اعتباف کا یہ ہے کہ آپ یہاں اللہ کا ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجد میں آتا ہے اور آ کر ایک آیت پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جو دو آیتیں پڑھتا ہے جو تین پڑھتا ہے ایسے ہے جتنی آیتیں اس نے پڑھی اتنی اس کو مہار والی اونچی کوہان والی کوٹنیاں دے دی گئی ایس بھگت میں اٹھنے کی بہت قیمت ہوتی تھی آج کا زمانہ ہوتا تو آپ کو کہتے جیسے اس کو پراڈو دے دی گئی ہاں جیسے اس کو لینڈ کروزر دے دی گئی آپ کو اٹھنی سمجھ نہیں آتی ریلستانوں میں جہاں کوئی جانور کام نہیں کرتا وہاں اونٹ کام کرتا ہے ہفتہ ہفتہ دس دن کھانے پینے کے بغیر چلتا ہے کون سی پراڈو ایسی لاؤ گے جو ان سہراؤں میں بغیر تیل کے جا سکے کہا اس کو جتنی آتے پڑے گا اتنی اونٹنیا پا کر دی گئی اور اچھے والی اونٹنی تین چار لاکھ روپے کی ہے تو آپ آتے ہیں نیٹ جاتے ہیں جلدی اور مسجد میں ہمیشہ رہیں گے تو قرآن پڑھیں گے تو نہ جانے کتنی اوٹنیاں جمع کر لیں گے سبحان اللہ کہنے کہیں فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے اللہ حکمر کہنے سے بھر جاتا ہے اچھے اچھے بول اللہ کی یاد ذکر انتار کریں گے اسی طرح اعتکاب کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت سیکھیں گے باہر نکلتے ہیں بازار میں جاتے ہیں تو گند ہی گند نظر آتا ہے سائن بورڈ دیکھ لو یا جو عورتیں آتی جاتی ہیں ان کا حال ہے اسی طرح گھر میں جاتے ہیں تو ٹی وی اور انٹرنیٹ گند ہی گرد है آتا ہے جب آپ یہاں ہوں گے تو آپ اپنی نظروں کی حفاظت کا بھی پریکٹس کریں گے آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ خبروں کے نام پر جو میں ہمیشہ گند دیکھتا رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی میں دس دن بغیر خبروں کے گزارا کیا ہے مجھے کوئی نہیں سوائے ڈپریشن اور ٹینشن کے یہ خبریں آپ کو اور کیا دیتی ہیں جب میڈیا کا مقصد ہی یہ ہو گیا ہے کہ برائی کو اچھالنا اور اچھائی کو بدنام کرنا تو پھر آپ ان سے اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں وہ جی باقی تو ٹھیک ہے میں نے تو خبریں سننے کے لیے رکھا ہوا ہے کیا ملتا ہے آپ کو ان خبروں سے اچھی مثبت حوصلہ بڑھانے والی خبریں ہم آپ کو اپنے اخبار میں ہفتے میں جمع کر کے دے دیتے ہیں آپ عبدالمن رحمہ اللہ والے والے نور پوری بتانے لگے مجھے کہ میں تو آپ کا اخبار پڑھ لیتا ہوں سارے ہفتے کی خبروں کا خلاصہ اس میں ہوتا ہے اور کوئی تصویریں نہیں ہوتی میں تو وہی پڑھ لیتا ہوں اور میں ڈیلی اخبار نہیں پڑھتا میں ریڈیو نہیں سنتا میں ٹی وی نہیں دیکھتا میں انٹرنیٹ نہیں دیکھتا اس کے بغیر ہی گاہر کر لیتا ہوں مجھے تو سبر آ جاتا ہے کہ اس ہفتے میں کیا کچھ ہوا ہے تھوڑا لیٹ آتا ہے تو یہ کون سی ارجنٹ بات ہے جو فوراً تک پہنچنا بہت ضروری ہے تو اس طرح آپ نظروں کی حفاظت بھی سیکھتے ہیں اور احتکاب میں آپ خلوت سیکھتے ہیں اللہ اکبر ساری کائنات سے کٹ کر ایک ربضر کے ساتھ جڑنا سیکھتے ہیں ساری کائنات سے مرزات سے شہوات سے کٹ کر ایک اللہ کے ساتھ جڑنا سیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل رجکر اللہ خالی الفا وہ شخص جو اکیلا بیٹھ کر اکیلا بیٹھ کر سر پہ رمال ڈال لو اکیلے ہو جاؤ گے اکیلا بیٹھ کر رب الجلال کو یاد کرتا ہے اللہ کی اس کی اس کی گر جاتے ہیں فرمایا ان دو قطروں کی اہمیت یہ ہے ان کی قدر یہ ہے رب گنجلات کے نزدیک کہ اللہ علم کی وجہ سے بھی اس کو اپنا سایہ نصیب کرے گا کہ پچاس ہزار سال لوگ دھوپ میں ہوں گے اور یہ اللہ کے سائے میں ہوگا اور یہ اس کا موقع بھی اگرچہ دوسرے لوگوں کو بھی میسر ہے اعتکاب والے کو زیادہ میسر ہے پھر ہم الحمدللہ اس مسجد میں تو اور ہماری جو بڑی مساجد ہے ہم تو باقی اعتکافوں سے زیادہ لوگوں کے اعتکاب کی صفائی لوگوں کے عقیدوں کی صفائی قرآن یا پڑھنا نہیں آتا قرآن سکھانا نماز پڑھنی نہیں آتی نماز سکھاتے ہیں دعائیں یاد کرواتے ہیں وہ ایک الگ علم کے فوائد ہیں جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے اس پر بال لوگوں کو ملاحدہ ہو جاتا ہے یہ تو درتی عبادت کے دن ہوتے ہیں اس میں آپ ان کو سکھانے کا کام شروع کر دیتے ہو لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ جس کو نماز پڑھنا نہیں آتی وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے اس کو ہم کہیں گے کہ تو ذاتی عبادت کرتا رہے تو وہ کیا کرے گا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اس کو کہیں تو ذاتی قرآن پڑھتا رہے وہ کیا پڑھے گا ہم اس کی ذاتی عبادت کی اصلاح ہی تو کر رہے ہوتے ہیں وہی وہ تو اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں جس کا عقیدہ برباد ہے جو نادگی میں اللہ کے ساتھ شرک اور بداعت میں ہٹا ہوا ہے اس کو آپ ذاتی عبادت کروا کر کیا کرو گے فرمایا و قدیم نہ ایسے لوگوں کی عبادت کو ہم خسو خاشا کی طرح اڑا دیتے ہیں فلام و تیم و قیامت کا ہم ترازو بھی قائم نہیں کریں گے جب تو الحمدللہ اس اہتمام کے ساتھ ہم یہاں لیکن چونکہ یہ خلوت کے ساتھ اور ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے تو ہم وہاں ٹیلیفون ہی کرتے رہے ہر وقت ہر وقت وفد ہی لگے رہے ملنے کے لیے یہ پورا جھمکٹا فلاں سہیلی کو ملنے کے لیے آیا ہے اور یہ فلاں کو ملنے کے مرد کو ملنے کے لیے آیا ہے تو اس کی خلوت نہیں جنرت بن جاتی ہے وہ گھر میں تھا یا گھر ادھر لے آئے بات تو ایک ہی ہے وہ گھر چلا جائے یا گھر کو ادھر لے آئے بات تو ایک ہی ہے اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کم از کم لوگوں سے ملاقات ضرورت کی بات کی جائے ضرورت کی بات کی جائے ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلا جائے اور وہ لوگ جو سگریٹ نوش ہے اور دوسری دوسری مصیبتیں میں لوبلا ہے ان لوگوں کے لیے بھی بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ احتکاب کریں روزے رکھیں اور اس کے ساتھ وہ اپنی ان مصیبتوں سے جان چھڑوا لیں یہ ان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے تو اللہ تبارہ کا مطالعہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو جہاں جہاں کسی کو میسر ہے جس جس مسجد میں وہ کر سکتا ہے احتکاب کرنے کی توفیق دے اور پھر اس احتیاط کے ساتھ کہ ہم یہ مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکیں اللہ تبارہ کا جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے اور عمر کرنے کی توفیق دے ہمارے